آمَنْتُ بِاللَّهِ وَاسْتَغَفْتُ اللَّهَ مَوْلَانَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ صَدَّقَ الرَّسُولُ عُمَّ بِجُنُبٍ كَرِيمٍ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه سلا والسلام سیابیلا یا معلکیا یا خاتم من بجین والا آلکو یا مکین کلو المؤمنین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 ندوے آئے جی بندے ندوے دے کے کڈے نے ندوے دے کے گمراہ ہو رہے سن تو کڈے نے تو بندہ سنی پڑھن نو آپ سرکار اس کمرے دے اندر سید شاہ بشیر صاحب الہبادی وہ بھی تشریف فرما اچھا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 تو میں پوچھنا یہ نورانی کا جلسہ یہ فلانے ملوں کا جلسہ ان بد مذہب آم کیا او بھی نے کیا سنبھابیاں بد مزہ رافضیاں سارے اندے مخالف ہیں ایمان اے؟ ایمان اور سنو آلہ رت پاک نے جدو یہ شرط لائیا جدو یہ شرط لائی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 جہے سارا نہ لڑائی کھلے نے سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی تمجو <سلام> نال برو کر سبحان اللہ اتے ایک ہودرت دی بڑی حکمت بھری گل سنا سناوا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 مجھ کل ولا تفر رکھوں آئے پڑے وا تو سمن میں حب لا تفر رکھوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفروں اور تفرقے میں مت پڑو مت توجہ ولا تفروں اور جدا مت ہو وہ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 فرقہ کیا فیلانے اللہ تعالی نے قرآن دا مطلب تیسی کہ جدا, مت تو جدا نہ ہو مستفا دے صحابہ دے جی ایمان دسو جب قرآن اترے اس لیے مسلمان صحابہ سڑنا بولو بولو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 مطلب تو اے ہن کی ہوا بھائی جان. تے جانو نا ٹھیک جیڑا آخ نبی پاک کے تین خلیفے غلط نے وہ جدا ہو گیا حق کا دکھ نہیں جو انا خلیفے دے, اتے انا دے یاران دے دار سارے صحابہ متفق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 تاکی کوئی پتا کیتا تے ایک بھی پار نہ ٹپ سکیا ہاں نہر تو مر گئے مولا والی سکار کیتی کی حضور جان گئی فرمایا ہوں کو نہیں چھٹی انہاں ارد کیتی حضور کیوں فرمایا انسل کئی ماوا کے پیٹ چ دے کانڈ پہ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 دوستی رکھی ہو ججائے اتحاد ج منازرا بہرج لو جیغام چشتی گئے یہ ماملے سنردی سبحان اللہ سبحان اللہ, ہے دا تو نہیں سبحان اللہ توجہ نال بولو جمی آؤں ولا سفر رکھوں دک مانا ب دین حق نلبو متو کیا مطلب دین حق نے سارے عمل کرو دین حق تو جدا ہوگے بات کا دیو سبحان اللہ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 جی تسا جلسے محفلہ کرنے محفل انہوں تے واجب شریعت ادا کرنے مصروف رکھتے اصل فرد چڈ دیتے ہیں واجب چھڈ دیتے مستحب ایک گل کرنا کرمان دسو سنگیو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 فرماؤ رونق لگی لگی رہے یا مولا کریم معافی پناہ دے دنیا سونی فرما زندگی اسلام والی موتی مان والی محمد